و و خاتم اللہ تقبیر تقبیر تہنیمہ کے بعد یعنی شروع والی تقبیر کے بعد نماز میں کیا پڑھا جائے گا سب سے پہلے اس حوالے سے کیا ہے باب ہے یاد رکھیے گا کہ تکبیر تحریمہ کے بعد خیرات سے پہلے کاغذ اور تسمیا پڑھنا یہ تو تمام کے نزدیک کیا ہے جائز اور مسنون ہے کاغذ اور تسمیا پڑھنا خیرات سے پہلے پہلے تکبیر تحریمہ کے بعد خیرات سے پہلے شنا پڑھنا یا اس کے علاوہ جس کو توجہ سے تعبیر کرتے ہیں جو دعا ہے انی اس کو توجہ کہتے ہیں کہ صنا اور توجہ پڑھنا جائز ہے مصنون ہے واجب ہے یا کیا ہے اس حوالے سے کیا ہے آئمہ کا اختلاف ہے تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ مصنوع ہے کہ سے پہلے پہلے تقبیر تحریمہ کے بعد، لیکن صنا اور توجہ کے اندر ائمہ کا اختلاف ہے بنیادی طور پر چار بڑے مذاہب ہیں لیکن امام کہاوی نے صرف اور صرف دو، دو کو ذکر کیا ہے آپ کے علم میں لانے کے لیے میں چاروں ذکر کر دیتا ہوں اور پھر یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کس کا تذکرہ ہے اور کس کا تذکرہ نہیں ہے سب سے پہلے امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ تقریر تحریمہ کے بعد ثنا اور توجہ دونوں کا پڑھنا نہیں تو واجب ہے نہیں سنت ہے امام مالک کیا فرماتے ہیں ثناء اور توجہ دونوں کا پڑھنا واجب بھی نہیں ہے اور سنت بھی نہیں ہے فرمان ہے جب تک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں توجی یعنی توجہ کیا ہے مکمل دعا ہے کہ صنا اور توجہ دونوں کا پڑھنا واجب ہے نصیب جی تو کر رہا تھا کہ امام مالک رحمتہ اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ نہیں ہی تو جی پڑھنا واجب ہے اور نہیں سنا کا پڑھنا واجب ہے جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو کا پڑھنا بھی واجب ہے اور صنا کا پڑھنا بھی واجب ہے یہ دونوں اختلافات کو امام تحاوی رحمتہ اللہ نے بالکل بھی نہیں چھیڑا اور یہ صرف آپ کے علم ملانے کے لیے بتایا جس کے بعد جس باب کے اندر جس ارخلاب کو ذکر کیا ہے جن علما کا وہ آئمہ احناف ہی ہے اور ان کے ساتھ کوئی دیگر حضرات ہیں ٹھیک ہے جی اس میں پہلا مسئلہ ہے امام ازم ابو علی رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں صفیا سوری ہیں اور حنابلہ ہیں امام احمد بن حنبل تو امام ابو علی پرحمۃ اللہ علیہ امام محمد احناف میں سے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ساتھ ساتھ صوفیا نے سوری رحمت اللہ علیہ ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ سنا کا پڑھنا واجب ہے سنا کا پڑھنا واجب ہے جب کہ توجہ کا پڑھنا مسنون بھی نہیں ہے اس کو سنت بھی نہیں توجیح پڑھنے کو صرف سنا کا پڑھنا واجب ہے کرا سے پہلے پہلے تحریمہ کے بعد لیکن توجی کا پڑھنا مسنون بھی نہیں ہے دوسری طرف احنات میں یوسف رحمۃ اللہ نے اور خود امام تحاوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان اسی طرف ہے اور امام اوزاعی وغیرہ حضرت ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ توجی اور صنا دونوں کا پڑھنا کیا ہے مسنون ہے واجب نہیں ہے دونوں کا پڑھنا مسنون ہے صنا کا پڑھنا بھی مسنون اور سنت ہے اور اسی طریقے سے توجی کا پڑھنا بھی کیا ہے سنت ہے تو بات کے شروع میں جو احادیث ذکر کی ہیں تمام صحابی رحمت اللہ علیہ نے وہ تین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین سمنپور ابو سید خدری ہیں حضرت عائشہ ہیں اور اسی طریقے سے ساتھ ساتھ مجھے مجھے فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے جن میں صنع کے ثبوت ملتا ہے کہ صرف اور صرف شناخت پڑی جائے گی جبکہ دوسری طرف آخر میں جو روایت لائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے مختلف صنعتوں کے ساتھ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ توجہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور امام کہاوی نے بھی اپنا رجحان اسی طرح ذکر کیا ہے دیکھیے دیکھ سب سے پہلی روایت بابا مائیو قال ابو صلی اللہ علیہ وسلم کے بارہ تکبیر اتل افتتاح باب ہے اس چیز کے بیان میں کہ نماز کے بعد تکبیر تحریمات کبھائی نہیں کرتے تکبیر کے بعد کیا پڑھ جائے گا نماز میں قبیل قال حدثنا ابراہیم عبدالعبودا قال حدثنا ابو زفر عبدالعبودا ابو زفر عبدالعبودا قال حدثنا جا فردن سلیمان الزبعی امام علی کریم نے ابھی علی الرفاعی عن ابو المتوکل الناجی عن ابی سینان الخضر رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام من الليل اقصراتم جب رات کو کھڑے ہوتے تو کبرا کب تکبیر کہتے ثم يقول فرماتے سبحان اللہ وبحمدہ وتبارک اسمک وتعالى جدک ولا اله غیر ثم يقول لا اله الا اللہ ثلاثہ 60 مرتبہ وہ فرماتے ثم يقول الله اکبر کبیرہ ثلاثہ ثم يقول اعوذ بالله السميع العلیم من الشيطان الرجیم من و و پناہ مانگی ہے شیطان سے میں پناہ مانتا ہوں اس رب سے جو سننے والا ہے جاننے والا ہے شیطان سے جو کہ محدود ہے. ہے اس کے تانا زنی سے دونوں کا معنی پھونکنے کے اس کی پھونک سے مطلب اس کے وسال سے آپ کیا کرتے کر کر رات پر مانو یہ پہلی حدیث ہے جو رضی اللہ اسی طریقے سے الفاظ ذکر نہیں ہے نمبر دو حضرت عبداللہ ابن سیفن تو جی بیو قال حدثنا علي بن معبل قال حدثنا ابو معاويه عن حارثه بن محمد بن عبد الرحمن عن امرات العائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تصلى يرفع يديه حذ من كبى ثم يكبر ام اجاحت عائشه فرماتی رضي الله تعالى عنها کیا افضل صلوہ جو نماز میں فرماتی يرفع يديه حذ من كبى ثم اقامه کے برابر ثم يكبر ثم يقول سبحان الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله الا انت ٹھیک الخطاب جب نماز کو شروع کرتے تھے تو حدیث حدثنا حدثنا بن حدثنا عمر بن بنا عمر عمر رضی اللہ عنہ عنہ نے ہمیں کے مقام پر نماز پڑھائی انا دونوں راوی کہتے ہیں کہ حدثنا شعبہ عن الحكمه فذكر بإسناد مثله وذا ذا ونا الہ غیر تو اس سند میں ولا الہ غیر کا ذکر نہیں ہے اس سند میں ولا الہ غیر کب آتا ہے وکما حدث ابو بکر قال حدثنا ابو احمد انظر احمد, احمد محمد بن عبد الله بن سبه قال حدثنا سفیان الثوری عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مثلہ غیر انه لم یقل بالخلائف اسم ذل خلائف کا ذکر نہیں ہے میں ابھی کالحطنا ابراہیم کالح محمد میں جو اس کے ساتھ ملا ہوتے جو قریب لوگ سنا رہے تھے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں تصویر کے بعد وفي قال حدثنا وكما حدثنا ابو قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا اشوبه الحكم عن ابراهيم عن اشوره عن عمر رضي الله تعالى عنه وكما حدثنا قال حدثنا عمر بن حفص حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا ابراهيم عن علقه عن القمه والاسود انهما سمعا فرفا صوتہ آپ نے تعلیم کے, یعنی کے لیے آپ نے گویا کہ تھوڑی سی آواز میں اونچا پڑا جیسے کہ اگلی اس کے ساتھ ہی کہ یہ تال ان کو سکھانے کے لیے ابھی تاریخوں کے ساتھ نمازی کے لیے یہی مناسب ہے سنا پڑے گا تو جی وغیرہ نہیں پڑے گا ان کہنا مامن اور مسلیہ کہ مام ہو تب اور مسلسی خود اکیلا نماز پڑھنے والا ہو تب ورنہ یہ کہ جو مقتدی ہوگا تو ظاہر سی بات اس کے لیے تعاون تسمیہ وغیرہ بھی تو نہیں ہے کیونکہ وکرات نہیں کرا تاؤز التسمیہ بھی نہیں ہے میں مخالفت کے دوسرے حضرات ہیں کون ہیں ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نام اوزائی اور دیگر حضرات وہ یہ فرماتے ہیں کہ توجی بھی پڑے گا دونوں کے دونوں مصنوع ہیں توجیبی اور روایت ایک روایت رضی اللہ کی مختلف صنعوں کے ساتھ فقالو بلیم و یزید حالا کہتے کہ مناسب یہ ہے کہ وہ اس پر بھی کچھ اضافہ کرے منقول ہے رقلی سے وزاکر انکہ سو ذکر کے مدرات نہیں بن مسر قال حضرتنا یحیب بن حسان قال حضرتنا عبدالعزیز بن ابی سلمت المالیشون عن عمی عن الاعراج عن عبید الله بن رافین ابی رافین عن علی نبی ابی طالب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکانے رسول تحصلاتا قال وجہ تو الذي. اپنے چہر کو پھیرتا ہوں اس ذات کی جس نے زمین وسمان کو پیدا کیا ہنی پن یکسو ہو کر مسلمان, مسلمان فرمہ بردار میں نہیں کرنے والوں میں سے صلاح تی میری نماز و میری قربانی کوئی شریک تو اسی کا كما حدثنا ابن ابي قال حدثنا احمد بن خالد الوخزي عبد الله بن صالح قال عبد العزيز بن ماجي شوهن عن الماجش شوهن او عبد الله بن عن العارجه فذكر بإسناده مثل وما حدث حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني عبد الرحمن ابن ابي عن موسى بن عقبه وعبدان عبد الله بن الفضل عن العارجه فذكر بإسناده مثل قالوا ايه همرات مخالفين بے جب یہ چکی قبل والی روایات بھی اب کیا ہوگا کے الفاظ دیکھیے ذرا استحبنا کہتے ہیں ہم نے یہ مستحب جانا اچھا جانا کہ مسلح دونوں کو کہنا کو بھی پڑھے اور تو کو بھی پڑے اور ایسے امام رحمت اللہ علیہ اللہ سے تبصرہ رجحان بھی یہی ہے لا تلا الميور على سبك حامي ومناسبه اخر دوان الحمد لله بالعالمين